اعوذ باللہ بالسمی العلیم من السیطان الرجیم من حمده ونفسه ونفسه یا ایوہا الذین آمانو انفقو من طیبات ما کسدکن ومن ما اخرجنا لکن من الارب ولا تیمہ الخبیث منہو تنفقونا آمان لوگو جو ایمان لائے ہو تم من ما ان سے تم فرض کو من پہ یہ بات ای ماں پر سب تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو جو تم نے کمائی ہیں یعنی اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کروا اپرجنا ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں یعنی جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا ہے اس میں سے اور جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ بہتر چیزیں خرچ کروی کا من ہو تم اور اس میں سے گندی چیز کا خراب چیز کا ارادہ نہ کرو من ہو کہ تم اس میں سے خرچ کرتے ہو وط تم ہی اور حالانکہ تم وہ لینے والے نہیں ہو کسی صورت میں بھی املہ ان تمیز مگر یہ کہ اس کے بارے میں اغماض کر لو چشم پوشی کرو اپنی آنکھیں باندھ کر لو غلام اور جان لو اللہ غنی حمید یقینا اللہ تعالی بڑا بے پرواہ اور بے حد خوبیوں والا ہے نہایت تعریف کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ پاکیزہ تمزا اعلی بہتر نار اللہ کی راہ میں خرچ کریں اسی طرح لاپارہ فرماتے ہیں لند نار البرا اچھا تم کے پورنات تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہاری محبوب شہ ہے اس میں سے خرچ کرو پسندیدہ مال اعلی بہتر اور عمدہ مال اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو ولا سب قبی اور کبھی خراب گٹیا چیز کا ارادہ نہ کرو خرچ کرنے کے لیے مین تلفی سونا گھٹیا چیز تم خرچ کرتے ہو والا تم بھی آپی ہی اللہ اور اگر وہی گھٹیا مال تمہیں دیا جائے تو تم وہ کبھی لینے کے لیے تیار نہ ہو گئے ہاں چشم خوشی کر لو اگمال کر لو آنکھیں بند کر لو جانتے بوجھتے ہوئے وہ ایک الگ بات ہے لیکن دل کی خوشی سے جو مال تم گندہ تبیث گٹیا نکما مال خرچ کر رہے ہو اگر وہ تمہیں دیا جائے تم نہیں روکیں گے جو تم خود لینا پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ممن نہیں ہو سکتا حتیٰ حکایوک والی ہے مایوسک والی ہوتی ہے حکا کے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی وہ کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند جو خود کو پسند نہیں وہ دوسروں کو دینے کا فائدہ ہے یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے دو ہزار آٹھ میں بھارت منظر زرا آیا تھا کشمیر میں اس دفعہ وغیرہ جمع کرنے والی آرگنائزیشن تنظیمیں انہوں نے زلزلہ زبدام کے لیے مال اکٹھا کرنا جمع کرنا شروع کیا تو اس وقت بڑی عجیب صورت حال دیکھنے میں آئی کہ لوگوں نے سادہ رسم اپنے گھروں کی صفائی کی گھر میں جتنا ردی نکمہ مال بیکار کپڑے وہ سیدھا بستر وہ سارے اٹھا اٹھا کے کیمپوں پہ پہنچائے کہ یہ لو جی یہ دو ادھر پہنچا ولاب القبیسا مل حسل فیون تم بلا فری ہی اللہ تم اس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے اللہ صلاح نے بھی منع کیا ہے یہ کام نہیں کرنا یہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں بھی یہ مرض موجود ہے اپنے کھانے کے لیے گوشت لینا ہونا بڑا نفاست سے دیکھ کر بڑا عمدہ چاہے بیچارے کو گوشت کی پہچان نہ بھی ہو لیکن وہ نقرہ اپنا پورا کرتا ہے وہ قصائی چلاکی سے اس کو قصاب وہ دو دن پرانا بھی دے دیتا ہے لیکن اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کرتا ہے اور جب صدقہ کرنا ہو صدقے کے وہ بکرے وہ منڈی میں جاؤ تو وہ انہوں نے اسپیشل رکھے ہوئے ہیں صدقے کے بکرے قریب المرد انتہائی لادر کمزور بلی جتنا گوشت نہیں نکلتا ہوں اور یہ آگے عید قربان آ رہی ہے عید الاضحیٰ دیکھنا قربانیاں خریدتے ہوئے ایک دوسرے سے بھاڑ چاڑ کے اور اسی کو مدرسے میں اگر سڑک دینے کا خیال آ جائے تو پھر وہ گلگڑے سے بکرے ہوتے ہیں جو سڑکے کے لیے رکھے ہوتے ہیں منڈی والوں نے بھی اور وہیں سے ڈھائی ہزار تین ہزار پانچ ہزار چھ ہزار کا بکرا لیا اور چار ایک کر دیا مدرسے کے لیے ہمارے ساد مخترم تھے مولانا تازی عبد الرزاد صاحب رحمت اللہ علیہ کہا ایک دفعہ جامعہ کے گیٹ پر تشریف فرماتے ایک بندہ آیا کپڑے دینے کے لیے مدرسے میں چھوٹے چھوٹے تھے اور کمزور سے اس طرح ہم طور پہ لوگ سمکے والے پکڑے دیتے ہیں وہ گیٹ کیپر کی ڈیوٹی ہوتی ہے رسید کاٹنے کی کہ رسید کاٹ کے دے اور وہ جمع کرے وہ گیٹ پر بیٹھے ہوئے ان کا علاؤ ادھر میں کاٹتا ہوں لکھا دو عدد بکرے قریب المرگ اور وہ کاٹ کے اس کو پکڑا دیں تو بندے نے پڑی سے وہ چیخ اٹھا کہتا ہے یہ کیا ہے جس طرح کی لے کے آئے وہ ویسا ہی میں نے لکھا ہے اور سدمان کریں گے کہ یہ جو لے کے آئے ہو اس کو لے جاؤ واپس ہم نے یہ بچوں کو خلاف تعلیموں کو بیمار نہیں کرنا یعنی یہ معاشرے میں ہماری صورت حال اس طرح کی بن چکی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو چیز دینی ہے وہ نکمی ترین نکالیں گے اور اس سے دین اسلام نے منع کیا اسی طرح وہ مدرسے میں پڑھانے کے لیے بچہ وہ بھیجتے ہیں جو سکول میں نہیں چلتا اچھا جو سکول میں نہیں چل سکا حالانکہ اصلی تعلیم بہت آسان ہے دینی تعلیم کے لیے ذہن دماغ یہ بڑا تیز چاہیے جو سکول کی تعلیم صحیح طرح سے حاصل نہیں کر سکا اس کو مدرسے میں بھیجیں گے ٹراکوں کو وہ مولوی بند کے مارکیٹ میں جان کے ہاتھ چاہ رہے ہیں اسلام کی بدنامی کرائے تھا نا لوگ اس سے مسلا پوچھیں گے آتی جاتی ہے کوئی نہیں ہوگی ضرور فاضر لو خود بھی برا آگے لوگوں کو برا کریں تو مدرسے میں بچے پڑھنے والے وہ بیجیں جو شائننگ ہو ذہین قتیم تیز پوزیشن ہولڈر وہ دین کا علم سیکھیں گے اور وہ آگے لوگوں کو سکھائیں گے بھی کام بھی کریں نہیں تو بچانے کو آتا جاتا کچھ نہیں ہوگا وہ مسجد اور مدرسے کی انتظامیہ کے اہم و کروں پہ ہوگا اور وہ بس کرتا ہی رہے گا کہ یہ آزادی رہیں باقی کام کرنا چاہیے اسے دین کو نقصان ہو اللہ کی راہ میں جو مال دینا ہے بڑا گرین ہو عمدہ گرین ہو تمہارا اپنا محروب اور پسندیدہ اور جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے یہ حکام سمجھ آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خرابین سمجھ آ گئے تو لوگ خوب اعداد ترین مال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صدقے کا حکم دیا تو کہتے ہیں یہ مال میرا سب سے نفیس ترین عمدہ ترین مال ہے میں یہ اللہ تعالی آگے ہی نے صدقہ صدقہ لینے والے جو تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت دی تھی نصیحت کی تھی بتبقہ خرا امام والے ہیں وطفے لوگوں کا جو عمدہ ترین مال ہے اس سے بچنا بالکل گھٹیا نقمہ بھی نہیں سڑکیں میں لینا اور زیادہ اعلیٰ اچھا بھی نہیں لینا درمیانے درجے کا مال سڑکیں میں دینا اور دینے والے وہ زبردستی اعلیٰ ترین بہترین نکال نکال کے دینی یہ لے جاؤ وہ جو عامل ہوتا وہ کہتا نہیں میں یہ لے گیا تو مجھے آگے سے جان پڑے گی نبی صلاحات ہو وسلم معاملہ سمجھ آ گیا تو پھر کہہ دیے کس طرح کی ہو جاتی ہمارے جو آخرے تو یہ معاملہ سمجھ نہیں جیسا اللہ کے راستے میں دو گے آگے ویسا پاؤ گے ویسا آ جمے جان لو ان اللہ غنی حمید کہ یقین اللہ بڑا بے پرواہ ہے بے نیاز ہے اور امیر بڑی خوبیوں والا نہایت تاریخ خدا تاریخ کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اس بات کی کر کہ تمہارا اعلیٰ اور عمدہ مال اللہ کو نہیں چاہیے اللہ کے راستے میں عمدہ مال خرچ کرنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے وہ تمہاری خاطر ہی کہا جا رہا ہے اللہ کو تمہارے والوں کی ضرورت نہیں اللہ ورنی ہے امیر ہے سیدنا بارہ ابن آزم رضی اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انساریوں کے بارے میں نازر ہوئی تھے کھجوروں کے جب کھجوروں کا موسم آتا تو خوشے توڑ کے وہ لا کے مسجد کے ساتھ چھات پہ لڑکا دیا کرتے ہیں چھپر والی چھات تھی جس کو روز پڑتی اسے چھڑی مارتا وہ کھجوریں گرتی خالے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو سبکے میں کوئی رحبت رق، نہیں صرف ایسے خام نکمی قسم کی کھجورے لا کے وہ لٹکانے لگتی اللہ سبحانہ ہوا سعالی نے اس بارے میں یہ آیت نادل کی کہ جیسا تو پا تمہیں دیا جائے اور تم خوش دلی سے قبول کرو ویسا ہو اور جو تمہیں دیا جائے اور تم اس کے قریب نہ جانا چاہو ویسا نہ ہو یا کمر ففرا شیطان تم سے تنگ دستی سفر کا وعدہ کرتا ہے وہ یم ال کو تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے یعنی شیطان تمہیں دراتا ہے کہ اللہ کے رام ہے سنسوروں کے فقیر ہو جائے یہ تھوڑے سے پیسے ہیں تمہارے پاس تھوڑا سا مال ہے اللہ کی راہ میں جی دے خود کیا کرو گے اگر تمہیں ضرورت پڑ گئی تو شیطان شہیدان یہ کمل فخرا تمہیں ڈراتا ہے وحید دلاتا ہے تم کو فخر تمرستی سے وہ ریل فاشائی اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے فاشاہ کوئی بھی قو یا کوئی بھی سیب جس میں بہت بڑی تباہ ہو اس کو خدشہ کہتے ہیں جیسے زنا قوم لوٹ کا عمل اور یہاں سے مراد کبھی درجے کا بخل ہے انتہائی بندہ بکیر ہو جائے وہ خدشاہ میں شامل ہے بول رہی جو تم لوک سرا تم اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے نفرت کا اور فضر کا واہیم اور اللہ تعالیٰ خوب بست والا اور خوب جاننے والا ہے یعنی شیطان انسان کے دل میں بچوں سے پیدا کرتا رہتا ہے کہ نیک کاموں میں خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے سنکش ہو جاؤ گے اور شرمناک کاموں کی ترغیب دلاتا ہے ایسے کام جو شرمناک ہیں ان پر اکساتا رہتا ہے بے حیائی بدکاری کے کام بھی پاشا اور اسی طرح کوئی بھی ایسا کام جس سے دین میں بندے کی عزت کم ہو یہ سارے پاشا میں ہیں خلاف مربت کام بھی اس میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ وعدہ دیتا ہے نوفرت کا اور بدل کا کہ اللہ شف بارے گنا بھی معاف کرے گا اور اپنی جناب سے تمہیں کئی گناہ بڑھا چڑھا کر بھی دے گا مال میں بھی اضافہ ہوگا برکت بھی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی صبح ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے دو فرشتے اترتے ہیں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اللہتی منفا خالہ تھا الہ قرض کرنے والے کو اس کا بدلہ دیں دوسرا کرتا ہے وہ وفاقتی منہ سے کا تالا اور جو اللہ کی راہ سے مال کو روک لینے والا ہے اس کے مال کو طرح کر دے ختم کر دے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آتا سر سادہ کا کو مم مارے کوئی بھی صدقہ تھوڑا ہو یا زیادہ کتنا بھی مال ہو تھوڑا ہو یا کم صدقہ مال میں کمی نہیں واقعہ ہونے دیتا صدقے کی وجہ سے مال کان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے دنائی اٹا کرتا ہے جسے چاہتا ہے تو ہمیں یوکر حکمت حد اول یا سی اور جو دانائی دیا گیا جس کو دنائی عطا کی جائے یقیناً اسے بہت بڑا خیر کا خزانہ دیا گیا خیر کثیر بہت بڑی بھلائی اس کو دی گئے. وَمَا ومایت إِلَّا اللہ عل <الْعَابل> اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر صاحب عقل عقل و واد یہاں پر حکمت سے مراد دین کا علم دین کی صحیح سمجھ اور ففا ہے بصیرت مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں دو خوبیوں کے علاوہ اور کسی پر رشک نہیں کیا جاتا ہے ایک کہ جس کو اللہ تعالی نے حکمت عطا کی ہو حکمت یعنی دین کا علم عطا کیا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور اس کی تعلیم دیتا ہو اور دوسرا جس کو اللہ تعالی نے خیر دیا ہو مال عطا کیا ہو اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے ان پر رشک ہوتا ہے ارن الباب اقلوں والے عقل مند تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور حکمت و دانائی سیکھنا علم دین کا حاصل کرنا یہ عقل عقلمند لوگوں کا کام ہے عقل مند حیثیت حاصل کر کے یہ کام کرتے ہیں علم دین بھی سیکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تم نفتم تم نظر تم کسی قسم کا کوئی بھی خرچہ کرو یا کوئی بھی نظر مانو فنوا یا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے مِنَ اور ظالموں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے راہ میں جو بندہ جو بھی مال خرچ کرے گا اللہ حب العالمین اس کو وہ بخوبی جاننے والا ہے اور اسی طرح اگر کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہے نظر ماننا جائز ہے نظر مانی جا سکتی ہے بے شکی کہ اللہ تعالیٰ کی نقصیت نہ نا ہو ناپرمانی نہ نا ہو اللہ کی فرما برداری والی نظر مثال کے طور پہ کوئی نظر مان لیتا ہے یہ کام ہو گیا تو اتنے نفل پڑوں گا یا روزے رکھوں گا یا سربا کروں گا تو یہ نظر ماننا جائز ہے اور اس کو پورا کرنا بھی واجب اور فرق ہے سچا کے جو آدمی مثال کے طور پہ نظر کے روزے نظر کے روزے مانتا ہے نظر مانتا ہے کہ یہ کام ہو گیا تو روزے رکھوں گا اتنے زندگی میں نہیں رکھ سکتا تو اس کی طرف سے اس کے اولیاء نظر کے روزے رکھیں نظر مانی ہے حج کروں گا نظر اس کی پوری ہو گئی لیکن وہ حج نہیں کر سکتا اس کی طرف سے اس کی اولیا حج کریں یعنی نظر کرب بن جاتی ہے تو نظر کو پورا کرنا واجب لازم اور ضروری ہے انتدسدا کافی فنی انا ہیا اگر تم خیرات صدقات ظاہر کر کے کرو تو پانی بھی نہ ہیا تو یہ اچھی بات ہے وہ ان سو تو چھپا رہا اور اگر تم ان کو چھپاؤ مفید صدقہ کرو اور تو دو ہوں تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان تم ان سے اور وہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے کچھ گناہ دور کر دے گا مٹا دے گا واہ بھی مارتا خبیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے پوری طرح سے اس کے بارے میں باخبر ہے صدا کا کو دیا جائے یہاں صدا مطلق ہے اس سے سردی صدقہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور نقلی صدقہ بھی مراد ہو سکتا ہے یہ لفظ عام طور پہ صدقے کا نقل صدقے پر بولا جاتا ہے لیکن کبھی کبھار فرضی صداقات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے کہ صورت میں اللہ نے فرمایا ہے ان نم و صدفات وقار و عامرین علیہ اللہ فقی قولو قوم و فر صابی وفی صبی اللہ البن صبی یہاں پر صدقات فرضی صدقات کے لیے بولا تو صدقات فقیروں مسکینوں اور یہ جو آٹھ افراد اللہ نے ذکر کیے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں ان لوگوں کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صداقات اگر تم ظاہر کرو اعلانیہ صدقہ کرو یہ بھی اچھی بات ہے اعلانیہ صدقہ کرنے سے بھی دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے وہ بھی صدقہ پر اور اگر اعلانیہ صدقہ کرنے میں ریاحی کا خدشہ ہو تو پھر نقفی ہی بہتر ہے وہ تو خواہ و تو خواہا تو پارا کروڑ لاکھ اور اگر تم نقھی صدقہ کرو چوری چھپے کسی کو پتا بھی نہ چلے صدقہ کرو اور تو کو صدقہ دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ گناہوں کا پٹھارا بن جائے گا رئی علیہ اللَّهَ خدا ہوں یہ آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے رئی سال کا آپ کے ذمہ نہیں ہے آپ پر فرض نہیں ہے خدا ہم ان کی ہدایت انہیں ہدایت دینا آپ پر لازم نہیں ولاقم لگا ہے یہ حدیم اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے آپ کا کام صرف پہنچانا بتانا نصیحت کرنا ہے کسی کو راہ رات پر لے کے آنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے غماتن فیصدوں تئی فلی انخوشی تم بِن فَلِي أَن اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے مال میں سے خرچ کرتے ہو فلی انخوشی تو وہ تمہارے اپنے لیے ہے مال جو خرچ کیا جاتا ہے وہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے کمات الفیقہ اویلا اور تم تو صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ کے چہرے کو چاہنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو کما تلفی کو من قیدی کی وہ اور مال میں سے تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا دیا جائے گا وہ ان اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے معاملات اللہ تعالیٰ صدے کے احکام صدے کے بیان کروا رہے ہیں اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ری ساڑی کا خدا ہوں ان لوگوں کو ہدایت دینا یہ آپ کے ذمے نہیں عبداللہ ابا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحافہ اپنے مشرق رشتے داروں کو تھوڑی سی چیز دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے, تھے تھوڑی سی چیز بھی مشرق رشتے داروں کو دینا پسند نہیں کرتے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی اور یا ہم اللہ اسی طرح اور بھی کئی ایک واقعات ہیں اسلام بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مشرقہ کی ان کے پاس آئیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں تو آپ نے سرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا سیدھا رحمی کار شریف ماں کے تو اسلام کہتا ہے کہ مشرق پر بھی خرچ کرنا واحس ثواب ہے واحس خیر ہے کہ وہ شردی کے وہ حالتیں جنگ میں نہ ہو مشرق پر بھی خرچ کیا جائے گا مشرق تو انسان ہوتا ہے جانوروں پر خرچ کرنا بھی واسطے خیر تو یہ اسلام کا ایک حسن اور مزاج ہے سیدنا عمر شاہ رضی ربی اللہ تعالی عنہ کو ریشمی طلح دی دیا گیا انہوں نے وہ پہن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو یہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ تو اس کو پہنے انہوں نے وہ اتارا اور مکہ میں ان کا بھائی تھا مشکل اسے دیکھا ان پر بھی ہمیں اسلام خرچ کرتے تھے اب صدقات کے دوران یہ بات آئی ہے نئی سہ کا خدا ہم بلا کی اللہ دینی اسلام اب مشرق پر مال خرچ کرنے سے ان کی ہدایت کی توقع اور امید کی جا سکتی ہے ان کے ساتھ مسلمان دوسرے سلوک کریں گے اچھا رویہ اختیار کریں گے تو شاید یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ان کی ہدایت کی خاطر مسلمانوں پر ان کو ترجیح دینا شروع کرتے اول اقدار تمہارے والوں کے مسلمان ہیں مش رقین کو کفار کو ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی غلطی ہے ان کے اشتہار میں ہاں ان پر خرچ کرنا جائز ہے لیکن ترجیح بنیادوں پر اسلامہ کو دیا جائے گا اس انامہ کے خرچ کیا جائے گا جن سکا راہ اللہ دینا کی شبیر اللہ ان فقراء کے لیے جو اللہ کے رابطے میں روح دیے گئے لا ان اگر منفل الارض وہ زمین میں چلنے کی استطاعت طاقت نہیں رکھتے یس ان کو نا جو ان کے حالات کو نہیں جانتا وہ ان کو مالدار سمجھتا ہے کا سوال نہ کرنے کی وجہ سے بچنے کی وجہ سے تعارفی سینا ہوں آپ انہیں ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے لَا يَتْعَلُونَ النَّا فَإِلْحَعْفَا وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے وَمَا تُلْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِلِيَحْنِينَ اور جو کس بھی تم مار فرص کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں فرص کرنے کی عمومی ترہیم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کا ذکر کیا ہے الفقار اللہ دینا اسب اللہ ان فقراء کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے جائیں اس فخر کا سبب یہاں پہ بیان نہیں ہوا کہ یہ فقر ہا اس کو جان سرح اشر میں اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا ہے الفقار اللہ دینا اخری جواری والی وہ فون مہاجرین جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے ہجرتیں کر کے آئے ہیں ہر بار اپنا سارا مال اس بار چھوڑ آئے اب وہ خالی ہاتھ تھے ان کے پاس نہ مال تھا نہ گھر تھا کچھ بھی نہیں تھا یہ مشر نبی میں ایک صفحہ بنا دیا گیا تھا ان کی تعداد تقریباً چار سو تھی جو غذبات اور مختلف مہموں پر بھیجنے کی وجہ کبھی کم ہو جاتی کبھی زیادہ ہو جاتی یہ تھے اللہ جی نے بھی اللہ اللہ کے راستے میں رکے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کب آڈر آئے اور یہ نکلیں کسی غزلے کے لیے اور کسی مہم کے لیے آکسی فی سبھی اللہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملے تو ہم جہاد کے لیے ملے یہ ہیں سوکارا اللہ تینا سرو اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر بار جہاد کے لیے اپنے آپ کو ہتب کر کے بیٹھا ہوا ان پر مال خرچ کرو او سرو کی سبھی نہ اسے ایک دوسرا مانا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ جو صرف قوم کی ملت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو شرع علوم کے لیے وقف کر کے بیٹھ جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے گھروں میں اگر اگرچہ کھاتے پیتے ہوں لیکن سفر میں ظاہری بات اخراجات زیادہ ہوتے ہیں وہ یہ کے خرچے اور یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تاکہ امت کی ملت کی جو شرحی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں علمی لاپور پھر الارض یہ اگر کاروبار کام کاج کرنے لگیں گے کمانے لگیں پڑھ نہیں سکیں گے یا کب و امنی یا امنت یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے مانگتے نہیں ہیں سمٹ چمٹ کر اور لوگ نہ مانگنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں حالانکہ ان کی ضروریات بے شمار ہوتی ہے مولوی صاحب کی طرح کرنی ہونا سرکار مرد کر لیتا میں برکت ہی پڑی وہ بڑی معمولی سی تھوڑی سی برکت والی سرکار ہے اپنے گھر کا خرچہ مہینے کا پچاس ہزار ساٹھ ہزار ہے اور مولوی صاحب دس ہزار پندرہ ہزار بڑی برکت والی کنخا ہے ٹھیک ہے یہ برکت والا پیسہ ایک مہینہ اپنے گھر میں استعمال کر اور بے برکت مولوی صاحب کو دیتے ہیں پتا چل جائے گا برکت کسے کہتے ہیں وہ برکت نہیں ہے خواہشات کی قربانی ہے کئی خواہشات ہیں جو دم توڑ جاتی ہے جیب اجازت نہیں دیتے کئی ضروریات ہیں جو پوری نہیں ہوتی لوگ سمجھتے بڑی برکت ہے مولوی خاص کی کمائی میں جتنی برکت اس کی کمائی میں ہے تو بھاری میں بھی ہو سکتی ہے یہ تک ہو جایہ حام نہیں رکھتا آپ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں لائک ارون نا سا یہ سفاع اللہ سبحانہ ہوا تو نے دکر کی تو یہ وہ لوگ ہیں جو سبھارے ناموں کے حقدار ہیں پہلے بھی بتا کی تھی کہ فقیر اور مسکین عام طور پہ الگ الگ ماہوں میں استعمال ہوتا ہے فقیر مانگنے والے کو کہہ دیتے ہیں مسکین جو نہ مانگے حقیقت میں فقیر اور مسکین ایک ہی مانگا میں ہے فقیر جس کے اوپر ففر ہو سفر و خاک مسکین بھی اسی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس کی آمدنی اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہ کر سکے وہ مسکین کہ اب اس آدمی کی دور میں ہے چار پانچ افراد پر مستقبل کا بڑھانا ہے اس, نے اس کو چلانا ہے یہ فقیر شمار ہوگا مسکین شمار ہوگا کیونکہ اخراجات بہت زیادہ خصوصاً وہ بندہ اگر بیچارہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہو اس کی تو مسکینی اور فقیری میں کوئی شک نہیں رہتا ہے جس کی آمدنی اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہ کرے بنیادی ضروریات کیا ہوتی ہے خوراک لباس رہائش صحت بنیادی علم تعلیم یہ چیزیں بنیادی ضروریات کے بارے میں فضول خرچی کیے بغیر یہ ضروریات بھی پوری نہ ہوں وہ مسکین ہے وہ صدقات کا آدھار ہے ہاں جس کی یہ ضروریات پوری ہوتی ہے اللہ نے اس کے اوپر فضا کیا اس کو دیا ہے وہ حدیث مسکین ہے اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں آئے کریں گے تو کی